آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ نے جس طرح ایک دے تو بہت بڑا واقعہ تھا کہ نبی یاسر الزماں تشریف لائے ہے ان کے انتظار ہو رہا تھا یہودی بھی انتظار کر رہے تھے عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے کیونکہ سب کو بتایا گیا تھا ان کی کتابوں کے اندر کہ ایک آخری نبی آئے گا ان کی علامات بتائی گئی تھیں ان کا کچھ زمانہ بتایا گیا تھا کچھ علامات سے زمانہ پہچوں کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جس راہب کے پاس تھا تو جب وہ فوت ہونے لگا اور میں اس کے پاس تھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اب آپ تو اب آپ کا تو وقت رخصت ہی ہے دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس آپ کے بعد میں کس راہب کی خدمت کے اندر رہوں تو انہوں نے کہا کہ اب کسی راہب کی خدمت میں مت رہو یہ تو وقت آ گیا ہے نبی آخر الزما کی تشریف آوری کا اور اب ان کے آنے کا زمانہ ہے تم جاؤ فلانی جگہ پر مدینہ منورہ کا اس کو پتہ بتایا کہا وہاں جا کر ان کا انتظار کرو وہ پیدا وہاں پر نہیں ہوں گے پیدا کسی اور شہر کے اندر ہوں گے لیکن ہجرت کر کے وہ وہاں پر آئیں گے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے سے مختلف اپنے فارس سے نکل کر وہ تو فارس کے رہنے والے تھے ایران کے رہنے والے تھے وہاں سے جو نکل کر مختلف عراق سے ہوتے ہوئے اور شام سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جو مدینہ منورہ پہنچے تو اسی پیشن گوئی کی وجہ سے پہنچے جو جن یہودیوں کے اندر انصاف تھا تھوڑی سی بھی انصاف پسندی تھی عبداللّہ السلام جیسے اور دیگر یہودی علماء جو مشرف با اسلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے گفتگو سنی آپ سے آپ کی زیارت کی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو ایسے لوگ اسی وقت پہچان گئے کہ علامات آپ کے اندر ساری کی ساری موجود انہوں نے کہا کہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اس لیے آپ کی آمد کوئی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا کیونکہ سید المبیا آ رہے تھے نبیوں کی جماعت پورے انسانوں کے اندر مخصوص چنیدہ اور منتخب جماعت ہوتی ہے اور آپ اس جماعت کے کہ امام تھے امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی حضرت بیبی آمنہ آپ کی پیدائش اور اس موقع پر اپنی کیفیات اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گود کے اندر ان کے پیٹ میں کیا چیز آئی اور ان کی گود میں کیا چیز آئی اس کا ذکر سیرتی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ کیسے میں نے کیا محسوس کیا بعض مورخین نے اس کے اور سیرت نگاروں نے اسے کچھ اثرات دنیا پر کیا پڑے اس کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کا آتش قدہ فارس کا بجھ گیا تھا حالانکہ وہ سینکڑوں سال سے آتش پرستوں کی یہ عبادت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا معبود ہے ان کا خدا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے یہ تو خدا ہے تو خدا کو تو ہر وقت رہنا چاہیے تو جو ان کے آتش قدے ہوتے ہیں جہاں پر وہ آگ جلاتے ہیں تو وہاں اتنی اتنا آگ مسلسل جلائی جاتی ہے دن کے چوبیس گھنٹے اور سال کے بارہ مہینے اور صدیوں تک جہاں جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے یہ آتش قدہ جو مدتوں سے خدا جانے کے اتنے زمانے سے جو جل رہا تھا تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اچانک اس کی آگ بجھ گئی اور بعض آتا ہے کہ اس کے کنگرے گر گئے اسی طرح مختلف علامات دنیا کے اندر رونما ہوئیں جب وہ مختلف دنیا کے حصوں میں واقعات کو یکجا کیا گیا کہ یہ واقعات کس طرح کیے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے ساتھ بھر کا لو